الحمد للہ وقفہ سلام الرائے مصطفیٰ اماواد محترم حضرات بات یہ چل رہی تھی کہ دارالکفر میں قیام کرنے وہاں رہنے اور وہاں بودھ باش اختیار کرنے کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کسی بھی غیر مسلم ملک دارالکفر میں ٹھہرنے کے اگر کوئی انسان وہاں قیام کرنا چاہتا ہے ٹھہرنا چاہتا ہے تو اس کی دو شرطیں ہیں پہلی شرط گفتگو ہو گئی کہ اس کے دو حصے ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے دین ایمان پر کلی طور پر اتنا علم ہو اتنا اس کے اندر قوت اور طاقت ہو کہ وہاں کے ماحول سے شکو کو شبہات یا وہاں کے لوگوں سے گفتگو کرنے میں ان کی باتوں سے اپنے عقیدے اسلام میں دین میں کوئی شک شبہ اس کے اندر پیدا نہ ہو خوب اچھی طرح سے اسے یقین ہو اور دوسرا حصہ یہ کہ وہاں کفار اور کفر مشنقین اور شرک برے اور برائیوں کی دل میں نفرت ہو الفت اور محبت نہ ہو محبت انسان کو اس جس چیز محبت کرتا اس پر عمل کرنے پر آمادہ کرتا محبت نہ ہو چونکہ اللہ اس کے رسول کی محبت ایمان کی محبت دین کی محبت اور اللہ کے دشمنوں کی اور کفر و شرق کی محبت اکٹھا نہیں ہو سکتی محبت نہیں بلکہ نفرت اور عداوت ہو لیکن رواداری ہمارے اندر پائی جائے رواداری کا تفصیل گزر چکی ہے انسان کلے طور پر اپنے آپ کو دین ایمان پر قائم رکھتے ہوئے گیروں سے نفرت اور عداوت دل میں رکھتے ہوئے برے اور برائیوں کی ان کے ساتھ ملنے جلنے میں اخلاق حسنہ کا استعمال کیا جائے جس کی رو... کو رواداری کہتے ہیں جس کی بحث گزر چکی ہے دوسری شرط بڑی اہم یہ ہے کہ آپ جس ملک میں ہیں دارالکفر القفر میں اگر آپ وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں دارالکفر کے اندر تو دوسری شرط یہ ہونا چاہیے کہ آپ شعائر اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں اور آپ اس کا اظہار کر سکیں یعنی وہاں رہ کر کے آپ جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں قربانی کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ جمعہ اور جماعت اور مسجد اور عبادت گاہ اپنی بنا سکتے ہیں جب کلی طور پر آپ کو ان تمام چیزوں کی آزادی ہو اور ان تمام چیزوں کو پر آپ ظاہری زاہر طور پر عمل کر سکتے ہیں تو یہ دوسری شرط ہے اور آپ وہاں قیام کرنا چاہیں تو قیام کر سکتے ہیں اور اگر وہاں آپ کو دین و ایمان پر قائم رہنے کی اجازت نہیں ہے آپ نہ مسجد بنا سکتے ہیں نہ جمعہ اور جماعت قائم کر سکتے ہیں نہ بظاہر اور اسلامی شعار کا اظہار کر سکتے ہیں تو ایسی جگہ پر رہنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے اسلام نے منع کیا ہے چونکہ دین اور شعار اسلام دین کا قائم کرنا ہمارے فرائد میں سے ہے اور اگر کسی نے ایسا نہ کیا اور وہاں سے نکلنے کی قدرت و طاقت بھی رکھتا ہے لیکن پھر بھی وہیں چھپ چھپا کر کے پڑا رہا اور ساری زندگی بدغری شاعری اسلام قائم نہ کیا تو انسان اللہ رب العالم کیا مجرم ہوگا اور قرآن پاک صورت النسا کی آیت نمبر ستانوے یعنی نائنٹی سیون کا مستحق ہوگا جس اللہ رب العالمی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان حم الملا اکت العالمی انفسم عالوفی ما کنتم خالو کنام مصدفین قالو علم ارد اللہ واسن فتح ایک جہنم سعت مسیرہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایسے لوگوں کے روح کو فرشتے قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو فرشتے ان کی پٹائی کریں گے ماریں گے جز رات ان کے چہرے ان کے پیت پر سے ماریں گے روح قبضہ کریں گے اور کہیں گے ریما کن تم یہاں تم کیوں ٹہرے تھے یہ کتنی شلید بید ہے یہاں تم کیوں ٹہرے بھی تھے کہ مشتاق ہم بڑے کمزور تھے ہم دین عمل نہیں کر پا رہے تھے ہمارے اوپر بڑی پابندیاں تھیں ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا جاتا تھا کفار مشکل ہمیں ہر چیز سے روک رکھا تھا فرشتے اس رو... رو... اگر کو قبول نہیں کریں گے اللہ نے فرمایا فرشتے کہیں گے ادم تک ان آرز اللہ واضح سے فتح کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع ہے دنیا میں ایسی جگہ تم کو نہیں تھی کہ وہاں جاتے اور وہاں اپنی دین ایمان پر آزادی کے ساتھ عمل کر کے شاہری اسلام کو قائم کرتے ایسی بہت ساری جگہیں تھیں لیکن وہ اللہ رسول فرماتے اللہ فرماتے ہیں تو اولا کے جہنم یہ لوگ ہیں جن کا تھکانہ جہنم ہے اور یہ بدترین ٹھکانا ہے جہنم اس شدید وائند دوستو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی دارالکفر القفر غیر مسلم ملک میں جہاں کفر و شرک غالب ہو ایسی علاقے میں ٹھہرنے کے لیے یہ دونوں شرطیں اچھی طرح سے یاد رکھیں نمبر ایک آپ وہاں اپنے دین کو اپنے اعمال کو اپنے عقیدے کو ہر قسم کے شکوک و شبہات اور لوگوں کے اعتراض سے محفوظ رکھ سکتے ہیں آپ اپنے دین عقیدے پر قائم رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہاں یہ بھی ذہن میں ہو کہ ہاں وہاں رہتے ہیں اپنے دین پر قائم ہیں آپ شاعر کو قائم کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے لیکن وہاں کفار کی اور کفر کی محبت نہ ہو اداوت نفرت ہو تاکہ کبھی ان کی محبت میں آ کر کے آپ ان کی باتیں قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو دل میں نفرت اور عداوت ہو اور رواداری آپ کریں لیکن محبت ان سے نہیں ہو سکتی اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہاں رہ کر کے آپ اپنے شاعری اسلام کو ظاہری طور پر اڈانیہ طور پر مسجد جمعہ جماعت عیدگاہ رمضان تراوی قربانی ختنہ نکات یہ ساری چیزیں آپ آزادی کے طور پر کر سکتے ہیں تب تو وہاں غیر مسلم ملک میں دارالقفن میں قیام کر سکتے ہیں اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ نہیں کر سکتے آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو دار میں رہنا جائز نہیں ہے اب یہاں ایک بڑی عجیب سی چیز اور ہے وہ او بھی بتا دیں اسی سے ملتی جلتی دار میں رہنے دار ال شرک غیر مسلم ملک میں جہاں طرح طرح کی تنگیاں ہوں وہاں رہنے کی کئی شکلیں ہیں ان شکل کو اور ان اقسام کو سمجھیں نمبر ایک آپ کسی ایسے ملک میں گئے ہیں وہاں قیام کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں اتنے منقرات اتنی برائیاں اسلام کی دشمنی افر اور شرک مسلمانوں کے عداوت اور نفرت لوگوں میں بھری پڑی ہے آپ اس نیت سے وہاں جا کے مقیم ہو کہ وہاں رہ کر کے اسلام کا ہم دفاع کریں اور وہاں رہ کر کے ہم لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دیں دعوت و تبلیغ کی غرض سے لوگوں کو اسلام بتانے اور سکھلانے کی غرض سے اگر کوئی انسان ایسے دار القفر میں رہتا ہے جہاں رہ کر کے دعوت کا کام توحید کی دعوت دے سکتا ہے تبلیغ اور دعوت کے مشن کو چلا سکتا ہے تو اس کے لیے دار القفر میں رہنا جائز ہے اور اس کا یہ عمل ایک قسم کا جہاد ہوگا کیونکہ جہاد کا مطلب ہے دین اسلام کو عام کرنے غالب کرنے کی کوشش کرنے اگر کوئی انسان دارالکفر میں اس مقصد سے جاتا ہے اور آباد ہوتا ہے کہ وہاں رہ کر کے ہم اسلام کی دعوت دیں لوگوں کو عقید تقید اور صحیح دین کی طرف بلائیں تو یہ بہت بڑا کام ہے بہت بڑا نیک عمل ہے ایشور اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ عجم و ثواب پائے گا اور یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے نمبر دو انسان دارالکفر میں اس لیے جا کر کے آباد ہوتا ہے وہاں قیام کرتا ہے کہ ان کے یہاں موجودہ منقراد برائیوں کا جائزہ لے اور دیکھے کہ ان کے ہاں کیا کیا منکرا کیا کیا برائیاں ہیں حالات کا جائزہ لے خوب سمجھے اور وہاں رہ کر کے خوب اچھی طرح سے معلومات لے ان کے اندر جو برائیاں ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں ان کا خسارہ کیا ہے ان کے اندر کیا کیا نتائش ہیں اخلاق کی گفتار کی کردار کی کریکٹر کی کیا برائیاں ہیں وہ جائزہ لے اور اچھی طرح سے جائزہ لے کر کے وہ واپس اپنے مسلم ملکوں میں آئے اور لوگوں کو بتائے تاکہ لوگ کسی ظاہری چیز کو دیکھ کر کے وہاں جانے کے لیے تیار نہ ہو جائیں آج یہ بڑی عجیب سی چیز ہے اور پوری امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہے آج انسان کسی قوم کی فطرت ہے کسی قوم کی ظاہری دو چیز دو چار چیزیں بڑی اچھی نظر آتی ہیں اور وہ چیزیں مسلمانوں میں ہونی چاہیے تھی بڑے اخلاق کی ہیں بڑی اچھی ہیں اسلام کی چیزیں ہیں تو چار چیزیں کسی ترقی یافتہ ملک اور قوم کی لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں اچھی ہے تو اچھی لگتی ہیں اب ان چند چیزوں پر نگاہ رکھتے ہیں باقی سارے پورے معاشرے میں جتنے منقرات جتنی گناہ جتنی برائیاں ہیں ان پر انسان کی نگاہ نہیں ہوتی اس لیے لوگ جہاں بھی بیٹھتے ہیں اس ملک کے اس ملک کے لوگوں کے چند اچھی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس قدر اس کو بڑھا چاہا کر کے اور اتنی اچھی اچھے انداز بیان کرتے ہیں ہر آدمی ان کی تعریف کرنے لگتا ہے اور وہاں جانا وہاں کا پاسپورٹ حاصل کرنا وہاں جا کر کے آباد ہونا وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنا انسان کے دل میں اس کا ایک شوق جذبہ ولولہ پیدا ہو جاتا ہے اور بہت سارے مسلمان اور بہت سارے لوگ اپنے مسلم ملکوں کو چھوڑ کر کے وہاں جانے کو ترجیح دیتے ہیں، وہاں آباد ہو چھ چند چیزیں ہوتی ہیں ان چند چیزوں کے علاوہ سارا معاملہ جو ہوتا ہے منقرات کا بدعقیدگی کا بدخراکی کا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن نادار لوگ اس ملک کی بڑی چند ظاہری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اور بڑے فریفتہ اور دلدادہ ہو جاتے ہیں اگر کوئی انسان کوئی امت المسلمہ کا درد رکھنے والا امت کی بھلائی چاہنے والا اور امت کو دیر اسلام پر قائم رکھنے اخلاق و کردار کی اصلاح کے لیے ایسے ملکوں میں چلا جائے اور وہاں اور حالات وہاں جانے کے بعد یہ چند چیزیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن وہاں جا کر کے آدمی آباد ہوتا ہے بیٹھتا ہے اور نگاہ رکھتا ہے گور کرتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ تو چند چیزیں ظاہری ہم کو دکھانے کے لیے بڑی اچھی بتائی جا رہی ہیں باقی اندر جو ہے اخلاق کردار اعمال ساری چیزوں کا بگاڑ ہے دین ایمان عقیدہ محفوظ نہیں ایسی حالت میں اگر کوئی انسان وہاں جائے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر کے معلومات لے اور ایک رپورٹ تیار کرے گرچہ سالوں لگ جائے اور پھر آ کر کے اپنی قوم کو بتائے بھائی یہ چند چیزیں بڑی اچھی ہیں باقی تو وہاں ساری اتنی برائیاں ہیں اخلاق کی برائی بچوں کا بربادی تعلیم کا اخلاق کا کردار کا بہت سارے منکرات کا جائزہ لے کر کے آئے بتائے تو یہ انسان کہ امت مسلمہ کو برائی سے روکنے محفوظ رکھنے ایک نہایت خطرناک چیز سے بچانے کے لیے وہاں گیا ہے تاکہ معلومات لے اور آ کر کے لوگوں کو وہاں جانے سے ڈرائے اور وہاں کی جو عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہے کہ مسلم ملک سے بھی اچھا اس کو سمجھ رہے ہیں لوگوں کو بتائے اور اس غلط فیمی کو دور کرے تو اس چیز کے لیے بھی اگر وہاں کوئی انسان جا کے قیام کرتا ہے تو جائز ہے بلکہ بسا اوقات اچھی نیت اور لوگوں کو برائی سے بچانے کا مقصد ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ اجر اصوا کا اللہ رب العالمین کے ہاں, ہاں مستحق ہوگا اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا یہ کام کارخ ہے اور عمل صالح سمجھا جائے, جائے گا اللہ ہم سب کو مل کے توفی میں سے فرمائے اکلّہ